جی؟ ہاں تشریف رکھی شیعار دو قسم کے ہوتے ایک ہے قومی شعار اور ایک ہے مذہبی شعار قومی شعار بدل جاتے ہیں مذہبی شعار نہیں بدلتے مثلا جیسے مسلمانوں کا ایک مخصوص انداز میں ڈاڑی رکھنا یہ ہمارا شعار اماما باندھنا یہ ہمارا شعار سکھ بھی باندھتے ہیں مگر سکھ جو ہے وہ یہ شملہ نہیں چھوڑتا بغیر شملے کے باندھتے وہ ان کا ہے یہ ہمارا شعار ہے ٹھیک ہے نا سکھوں کو آپ دیکھیں ایک خنجر رکھتے ہاتھ میں کڑا ڈالتے یہ ان کا مذہبی شعار ایک مرتبہ جب خالستان کی تحریک چل رہی تھی تو اس وقت آ, سکھوں کے ساتھ رعایت ہوتی تھی کہ بھائی یہ خنجر ایک لگاتے ہیں ان کا مذہبی شعار جب انہوں نے اس کے ذریعے ایک جہاز کو اغوا کرنے کی کوشش کی اب جناب پھر قانون بدل گیا کہ اب کوئی خنجر رکھ کر سفر نہیں کر سکتا یہ آپ کو اگر یاد ہوگا اخبار میں جیسے شیو کا سامان ہے مونچھے کاٹنے کی چھوٹی سی کینچی ہے وغیرہ اس کو آ, چھوڑ دیا جاتا تھا سرچ کرنے کے بھائی تو حجامت کا سامان آج سے کوئی آٹھ سال پہلے ایک صاحب اس طرح لے کر گئے اور غالب ان ممبر تھا قومی اسمبلی کا فیصلہ باد کا دو تین آدمی نے پکڑ کر اس طرح سے گلا کاٹ اور گلا کاٹتے ہوئے اس کو گارڈ نے پکڑا اور آدمی تو مرا نہیں اور اس نے گولی مار دی کیونکہ ایک, جب سے سسٹم چلا ایک دو گارڈ سفر کرتے ہیں اور یہ جہاز والوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں وہ کون ہے ان کو ہی معلوم نہیں ہوتا صرف چھوڑنے والے جو لوگ ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس پسٹل لگی ہوئی اس کے پاس شناختی کاڈ وہ ہوتا ہی جہاز کی حفاظت کے لیے تو اور وہ گولی ماری کیس چلا اس نے گولی کیسے ماری سیویل ایوی ایشن کے ڈائریکٹر وغیرہ نے یہ جناب رولنگ دی اور کوٹ میں جا کر بیان دیا کہ ہمارے یہاں قانون یہی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کرنا چاہے یا جہاز کو اغوا کرنا چاہے تو اس کو گولی مار دی جائے تو گولی ماری اس کو اس کے بعد سے کیا ہوا کہ اب جناب مچھے کاٹنے کی قینچی بھی جہاز میں نہیں جا سکتی ہے ٹھیک تو یہ ساری پریشانیاں ہوئی تو شیار مہینے کا دو قسم کا ہے تو ٹائی جیسے کسی زمانے میں پتلون پہنا یہ انگریزوں کا شعر مسلمان بالکل نہیں پہنتے کوئی آدمی پتلون پہن کر جائے تو دور سے آدمی سمجھتے جی خبیص انگریز جا رہا لیکن جب مسلمانوں نے کثرت سے پہنا شروع کر دیا ترکی مسلم ملک ہے وہاں کا تو قومی لباس ہی پتلون اب سب لوگ پتلون اب تھوڑی پتلون پہن کر بولی مانگو یہ کافر جا رہا یہ عیسائی جا رہا اب نہیں اب یہ چونکہ قومی شیعار تھا حکم بدل گیا تھی؟ ٹیبل کرسی پہ کھانا کھانا انگریزوں کا قومی شیار بالکل نفرت کرتے تھے مسلمان ٹیبل کرسی کھانے بالکل نفرت کرتے لیکن جب عام ہو گیا اب تو جہیز میں ٹیبل کرسی جاتی ہے کیا بولتے ہیں اس ٹیبل کو سام ڈائننگ ٹیبل ہر گھر میں موجود اور پھر لوگ اسی پر بیٹھ کر کھانا پسند کرتے ہیں کہ پتلون کی کرسنا نہ ٹوٹ جا عام تری دسترخوان پر بیٹھے تو کپڑوں میں جناب سلوٹیں پڑ جاتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کرسی پر جو ہے وہ سارے کام کیے جائیں اب عام طور پر اس کا استعمال ہو گیا اب ہم نہیں کہیں گے کہ یہ عیسائیوں کی علامت ہے یہ قومی شعار ہے مذہبی شعار نہیں تو وہ حالات کے اعتبار سے بدل جاتے اب ٹائی کے متعلق یہ کیا شعار ہیں اس میں مولانا اختر رضا خان صاحب طبلہ کا فتویٰ یہ ہے ایک کتاب اس پہ موجود ہے انہوں نے یہ استدلال کیا پیڈیا سے اور عیسائیوں کی مذہبی کتابوں سے کہ ٹائی بان کر عبادت کرنا ان کے یہاں زیادہ ثواب جیسے ہمارے یہاں اماما بان کر نماز پڑھنا زیادہ ثواب ٹھیک ہے تو انہوں نے آ, آ, آ, کتابوں سے یہ حوالے دیے کہ ٹائی بان کر کے عبادت کرنے میں زیادہ ثواب اب اگر ٹائی بان کر عبادت کرنے میں زیادہ ثواب اس کا مطلب کہ اس کی مذہبی حیثیت ہے یعنی اس کا گویا ایک مذہبی شیار تو جنہوں نے اس کو مذہبی شعار سمجھا انہوں نے اس کو حرام تک کہا بلکہ مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالی جب کسی کو ٹائی پہنتے دیکھتے تو ٹائی اتار کر اس سے کلمہ پڑھواتے وہ یہ کہتے کہ یہ عیسی علیہ السلام کو پھانسی دینے کی علامت ہے جو عیسائی باندھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما تو نہ قتل کیے گئے اور نہ پھانسی پہ چڑھائے گئے تو یہ قرآن کا رد ہے یہ فرمایا کرتے اب اس میں اختلاف ہے کہ اصل ٹائی کون سی ہے کہ جو پھانسی کے پندے کے مطابق وہ ایک ہوتی نک ٹائی دیکھا ہوگا آپ نے کیا وہ ہے اس کی تعریف میں اختلاف ہے وغیرہ وغیرہ تو اس پر ساری چیزوں کو چھوڑ کر بچنے میں کیا ہارا جائے بچا جائے مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا وکار الفتاوہ آپ دیکھیں اتفاق یہ کہ سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے اس میں ٹائی کا سب سے پہلا مسئلہ یہ اور مفتی وقار الدین صاحب نے اس کو مذہبی شعار قرار نہیں دیا بلکہ قومی شعار قرار دیا ہے کہ ضرورت اگر کوئی پہن لے تو اس کی تکفیر نہیں کریں گے اس کو کافر یا بہمان نہیں کہیں گے دونوں نظریے میں نے بتا دیے اور یہ بھی بات بتا دی کہ بچنا بہتر ہے ٹھیک اور پوچھیے